الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله واستغفر الله ونتوب اليه وانا اؤمن بالله اني اؤمن بالمسامع وبصلى اعمال الله ان يهديه الله وسلامه الدين ووالله لا اله الا الله اشهد الله ان لا اله الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا ما بعد بينه خير في كتاب الله خير هذه هذه محمد بن الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثواب قبور محتاضرا وكل مغتدي بالدار وكل بالعدل صرافه وكل ضلاله مالل. من يطلع الله ورسوله فقد رشد مهتدى ومن يطلع الله ورسوله فقد ظل وأضى اللهم صدر على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لك حبيب اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك مجيد سبحان الله علم لنا الا ما ان كننا ان كننا صل على منيتي واشرح لي صدري ويسر لي او لي وذل العقده من لساني ان تفهم قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان حمزه ونصفه ونصفه الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالمتاب وأطار الصلاة اللهم لا نظير عجباً مستحيل من دو صلاة تفاعد وزيشتا كئی خطبات یہ بحث چلتی آرہی ہے تعلیم معاشرہ میں اقتدار کا یا عمارت کا یا خلافت کا اہل کون ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریوں کی ترتیب کیا ہے تمکین کے بعد تمکین کا معنی اصول اقتدار حصول اقتدار کے بعد اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوگی پھر دوسری ذمہ داری پھر تیسری ریٹ نے بقائدہ اس نظام کی ترتیب بیان کی ہم امور سیاسیا بولنے ہیں کہ اسلامی خلیفہ کے مسجد خانوی ہے پڑھے اور اولین حقیقت اولین مقام جو ہے وہ امور ہے اس کی مملکت سیاسی معاشی اقتصادی اور اخلاقی میدان میں کتنی بھی تلاش ہو قدر کو ہر چیز کی فکر سے پہلے شریعت کی طرف توجہ دے جب شریعت کو استحکام ملے گا تو دنیا کی ہر چیز کو استحکام ملے گا کیونکہ استحکام مزمر ہے اللہ کی رضا پر لا لاما نہیں پر بلا برفیاں جب اللہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے روکنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکے تو یہ سارا مسئلہ اللہ کی رضا پر ہو اور اللہ کی رضا شریعت کی پابندی پر شریعت کی تنخیص پر اور کسی چیز پر آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سلام جب جیل میں بند تھے ان کے ساتھ دو قیدی اور تنہائی مل گئی انہیں سمجھانے کا اور بعد میں نصیحت کرنے کا موقع مل گیا چنانچہ آپ نے دونوں ساتھیوں کو بلا لیا اور ان کو تکلیف شروع کر اس تبلیغ کے آخری الفاظ یہ ہے کہ امر اللہ ببو اللہ ایہ اس سے پہلے ان حکم اللہ اللہ امر اللہ لال الدین القیم واقع اکثر اللہ بلایا اے میری چیر کے ساتھی ایک چیز تو یہ نوٹ کر لو ان حکم اللہ اللہ اس تلنا کے لیے کوئی قانون نہیں سوائے اللہ کے قانون شوائے اس قانون کے جو اللہ مبارک مطالعہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے نبی پر نازل کیا اور نبی اس قانون کا ترجمان ہے جو عملی طور پر اس قانون کو ناقص بھی کرتا ہے اور خود میں اس پر عمل کرتا ہے ایک تو یہ بات نوٹ کر لوں دوسری یہ کہ امراح اللہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کی سرزمین پر صرف ایک اللہ کو پوجا جائے قانون بھی اسی کا ہو اور عبادت بھی اسی کی ہو جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی الدین القیم تو پھر تمہارے ہاتھ میں ایک ایسا دین آ گیا ایک ایسا مضبوط سہارا آ گیا ایک ایسا نظام آ گیا اب تعلیم جو تمام چیزوں کو سنبھالنا تمہارے تمام امور کو سنبھال دے اقتصادی مسئلہ ہو معاشرتی مسئلہ ہو معاشی نظام ہو دفاعی مسئلہ ہو داخری معاملہ ہو خارجی معاملہ ہو تمام امور کو سنبھالنے والی یہ دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ قانون اللہ کا ہو اور دوسرا یہ ایک عبادت ہو سب اس کے سوا کوئی صورت نہیں کیونکہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر قسم کے خزانے کس کے پاس صرف ایک اللہ کے پاس اور کس سوالنے والے کس کے پاس دو دن سب ترجمہ آسمانوں میں اندار ہے اس کو ہاتھ زمین پر چلنے والی کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ دو تانگوں پہ چلے چاہے وہ چاروں پہ چلے چاہے وہ پیٹ کے بعد چلے وہ اس کی روزی کا دن تو ثابت ہو جائے تو اندر خبر کو سہارا تازی دے گا لین شفر کو ان کا دے گا جب کر اس کے نظام کو نام اس کے نظام کو نافذ کرو گے لہذا اسلامی معاشرے میں جو امیر کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہزاروں اضطرابات ہیں مگر وہ اپنی اولین توجہ میں ہے وہ شریعت کی تنفیب پر سر جب شریعت نافذ ہوگی اللہ کا قانون آئے گا تو سارے اشترابات خود بہت دور ہو کوئی طاقت نہیں ان کو دور کرنے والی صرف ایک اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا دعا ہے مجھے ہی بات میں نے حریف معاذ کی روشنی درد کی تھی کہ ماراج رضی اللہ عنہ اکیلے گئے اور جس مقام پر گئے وہاں تمام بہت آپ کے مخالف تھے کوئی یہودی تھا کوئی عیسائی وہ سب آدمی کتاب تھے اور پر رسول مارا ان کو جس ترتیب سے کام کرنے کا حکم دیا تربیم کیا یہ نہیں کہا کہ جا کر خداحرت دکھانا یا کوئی میل جول کی پالیسی بنانا کہ چلو بجلی پر بیٹھے جب اس کا بینا تشکیل پائے اور کوئی احکام بذا کیے جائیں اور وزیر اور سوری حکومت حکومتیں بن جائے اور کام شروع کر دیا جائے نہیں نہیں کمایا نہیں رسول نے فرمایا کہ خطرحم علا شہادت انداز علاقوں میں گریش میں ہے کہ فل یقین امبر شہادت ہوں کہ تمہارا سب سے پہلا اسداب ہو وہ یہ ہو کہ ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی شہادت ایک اللہ کو ماننے کی طرف ان کو بلانا اس تورین کا پورا نظام ان پر ناخب کرو یہ سب سے پہلا اسلام توحید ہے تو سب کچھ اللہ کی شریعت ہے تو سب کچھ اور اگر اللہ کی شریعت نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر چاہے لاکھوں نکات بناؤ اور کئی نکات پر مشتمل پروگرام بناؤ لاکھوں اصلاحات کرو کچھ بھی نہیں کیونکہ حکم یہ ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ملنا چاہے تو تحید کی بے حضری سے تم نے تو اللہ کے حق کو چھین لیا باقی حقوق کہاں باقی حقوق کیسے مل سکتے ہیں جب اللہ ہی کے حق پر تم ڈاکا مارنے کی کوشش ہو اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو جہاں رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے روکا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام پر خروج کرنے سے اور بغاوت کرنے سے روکا قرآن نے کہا کہ ون فتنا کو اچھا تم خطبہ جو ہے یہ قبل سے بھی بڑا بنا ہے جہاں اتنی سختی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ تم حکام پر ان چیزوں کی بنا پر خروج کر سکتے ہو بغاوت کر سکتے ہو کیونکہ یہ حکومت یہ منصل جسے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھ کر بیٹھا ہے یہ تو اللہ کی امانت یہاں بھی چل سکتا ہے کہ اس امانت کو امانت سمجھے اور اس کا حق جب آپ ہے جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کر کسی کا اس کو خوف نہ ہو کی؟ کیونکہ اس کے پاس قوت ہے اللہ نے قوت اسی لیے دی اگر کبھی کر دیا اور ملامت کی پرواہ کرنے لگا ملامت سے خوف کھانے لگا تو پھر ایک حاکم نے اور نیا نے کیا امانت اللہ کی اسی لیے دی اس کو قوت دی اختیار دیا اسے پاور دی اور طاقت دی پھر رسول اللہ نے سنایا کہ چند معاملات ایسے ہیں کہ پھر ان کو کرو اس حق کو چھین لو اللہ کی عمارت کو چھین لو یہ بخاری کہ رسول اللہ نے فرمایا سمایا بن البارسانت رسول اللہ گماتے ہیں کہ باغیانہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر ہم نے سو اللہ گا ان کے ہاتھوں میں کہ جو ہمارا امین ہوگا جو ہمارا خلیفہ ہوگا جس کے پاس اختیار ہوگا اس کی بات سنیں گے بھی بھی بھی اس کی بات کو سنیں گے اس کی کریں گے کن حالات میں کے نہ مچراہ نہ ہو گسرے نہ ہو گسرے نہ وہ ادا افراد نہ ہم خوش ہو اس کی شرح کریں گے نام ناپسدید کی ہو غمی کی حالت ہو پریشانی کی حالت ہو لیکن پھر بھی اس کی ہدایت کہاں پر آسانی ہو کہاں پر تنگی ہو اس کی اطاعت کرے گی وہ اعلیٰ خالت ہے اور خاں وہ ہمارے حقوق چھین کر وہ حقوق دوسروں کو دیتا ہے وہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہو جو اس کے اپنے رشتے دار ہیں جو اس کا اپنا حلقہ احباب ہے صاحب انہیں ترجیح دیتا ہو ہم پر ہمارا حق ہو ہمارے اس حق کو چھین کر وہ دوسروں کو دیتا ہو وہ پھر بھی دارت کرنی ہے اس چیز پر ہم نے احمد اسلام کے ہاتھ اٹھایا تھا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تنظیمیں جو حقوق کی بنا پر قائم ہے جن کا مقصد صرف اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنا ہے جن کا نعرہ یہ ہے کہ حقوق یا موت یہ تنظیمیں غیر اسلامی ہے کیونکہ رسول اللہ رسول فرمایا کہ خاص تمہارے حقوق تم سے لے کر گہروں کو دیتا ہو پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے کہ صرف ایک چیز ہے جس کی تم مخالفت کرو گے میدان میں آو گے اس کے لیے جدوجہد کرو, کرو گے اس چیز کی طرف کسی کو خیال نہیں سیاسی ڈھانچہ ہے پاکستان میں کسی کو کوئی پیار نہیں کہ ان کا انتراؤن ہو فرنگ بواہن انتراؤ من ہوف رنگ بواہن ان کا تم سیے بحال ملتا کہ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ اس صورت میں نہ اس کی بات کو سننا ہے نہ اس کی بات کو ماننا ہے اور کہ اس سے اللہ کی امانت کو لینا ہے اور وہ یہ کہ جب تم اپنے حاکم کے ہاں اپنے حاکم کے پاس ایسی چیز دیکھ لو جو ظاہری پتر جو ظاہری پتر یہ چیز ہے جو اس کے حروج کو ممکن بناتی ہے جو اس بغاوت کو ممکن بناتی ہے کہ ہم میدان میں نکلو اور اللہ کی اس عمارت کو اس سے چھینو اور کسی ایسے شخص کو لاؤ جو دیندار ہو جو اللہ ہو کی توحید کا ترجمان ہو اور اسلام کی سندر کا پاسمان یہ کفر گواہ اور کفرے گواہ میں جو ظاہر کفر ہے اس میں سب سے بڑی صورت جو ہے وہ شرک کی صرف سے بڑا کفر کوئی باقی جو کفر ہے ان کے نمبر بات کا ہے لیکن شرک جو ہے یہ اکبر اکمر کبائر ہے اس سے بڑا کوئی گنا نہیں اس سے بڑا کوئی کفر قطر آپ جائزہ لے لیں جو ہمارے موجودہ حکام ہیں ان کا شرک کا آپس میں کتنا ساتھ چوری دان کا ساتھ قسم اور روح کی طرح وہ شرک میں ملوث یہ کھرو بوا یہ وہ چیز ہے جو خروج کو لاض کرتی ہے بغاوت کو نازم کرتی ہے قبروں پر جانا قبروں کی سرپرستی کرنا مزاروں کی سرپرستی کرنا مزاروں کی آمدن سے نظام حکومت چلانا یا قبروں پر چادر چڑھانا منتیں مانگنا یہ سب کا سب کفر کفر ہوا بلکہ روایت بھی بن چکی ہے کہ کراچی میں اگر کوئی حلف اٹھائے گا چاہے وہ گورنری کا منصب ہو وزارت اولیا ہو یا کوئی اور وزارت ہو کوئی اور قدمدار ہو تو حلف اٹھانے کے بعد جو اس کا دوسرا قدم ہوگا وہ محمد علی چنح کے مزار پر حاضر دیں گے کراچی سے باہر اٹھائے گا تو وہ جب بھی پہلی بار کراچی آئے گا مزار پہ جائے گا یہ روایت بن چکی بلکہ پنجاب پہ ہم نے ایک نئی روایت دیکھی جب پنجاب پنجاب کے گورنر نے حلق اٹھایا تو اس نے خود اور اپنی کابینہ کو کہاں اکٹھا کیا علی ہجویری کی مزار پہ جس کو لوگ دادا بہن بچے علی ہجوری کی مزار پہ جا کر حلق اٹھائے یہ ایک طرح ہے اس کی پہلی روایت ہے پہ. یہ پہلی مثال ہے پاکستان کی ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اے گورنر صاحب آپ کے بعد جس نے بھی آپ کی اس سنت پر عمل کیا تو ان اللہ آپ کو حصہ ضرور ملتا ہے اور پتن تب چلے گا جب آپ کی منحوس تکڑی کو جہنم کی آگ جائے گا کہ کتنا بڑا گنا نے نکلے اور کتنی گندی میں نے طرح ڈالی تھی کہ عہدے کے حلق تھی جا کے شیر کے اڈے پر اٹھایا یہ کفر دعا کسی شرک سے بڑا کفر کوئی نہیں غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو زنجیریں کھینچ کر آتے ہیں وہ زنجیریں جو مشرقین کی عبادت گاہیں ہے اور وہ اپنے دلوں میں منظر مار کر زنجیروں کو کھینچتے ہیں جا کے زنجیریں کھینچے جاتے ہیں یہ کفرے دعا رسول اللہ نے فرمایا اتنا حقوق چھینتے ہو تمہیں جو تنگ کرتے ہو پریشان کرتے ہو خوشحال کرتے ہو ہر حال میں تم نے سننا بھی ہے کدا بھی کرنی ہے اِلَّا منہم، جب تم نے بات کفر وبا دیکھ لیا ساحل کفر دیکھ لیا تو پھر نہ سننا ہے نہ بات کرنی ہے بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو اور اس امانت کو ان سے چھین لیا جائے ایک دوسری چیز بھی ہے تو اس خروج کو ناظم قرار دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی شریعت کو نافذ نہ کیا جائے جو اللہ کے قوانین ہے جو اللہ کے احکام ہیں ان احکام کی تنفیب میں ہے جائے اور پھر بھی ان سے ان کے مقصد کو چھین لے کو اس نہیں اس میں بڑے منصب پر بیٹھے اور متکن ہوں پھر بھی چھین لوں صحیح بخاری میں جناب ان سب کی روایت उम्मुल हुसैन अल अहमसिया उम्मै बिवारक बताते हैं कि रसूलुल्लाह अजर وسلم ने उम्मुल हुसैन राह मसीद की रिवायत है और हजतुल वदा के वक़ेए क्योंकि उम्मुल हुसैन की रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई थी और हजतुल वदा के वक़ेए बताते हैं कि मैंने तहम्मुल के साहब उस्मान से खुद सुना क्या یق کتاب اللہ ہے مسلم دسول ہی وسلم کہ بات کو سنو اطاع کرو کا ہرشی غلام کیوں نہ ہو سیاہ رنگ کا غلام کیوں نہ ہو مجھے ایک حدیث کے الفاظ اطراف اس کے ہاتھ بہت ٹوٹے ہوئے ہو شک و سنو کیسی مرضی ہو لیکن شرط کیا ہے یقد و کمب کتاب علامہ مسنت رسول ہی جب تک تو تمہاری قیادت کتاب اللہ اور سنت رسول سے کرتا ہے اس کی بات کو سننا اور اس کی حساب کرنا پر فرق ایک الفاح ہے کہ اس کی کتاب کرو اس کی بات کو سنو کب تک ما ماں رفیق کتاب اللہ جب تک وہ تمہارے بیچ میں اللہ کی کتاب کو نافذ کیے ہوئے ہے اللہ کی شریعت کو جب تک وہ نافذ کیے ہوئے ہیں اس کی بات کو سننا اور اظہار کرنا تم سب فرض ہے مانا کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی معاشرے میں امیر کی ذخلیفہ کی اطاعت کب تک ہے سما کب تک ہے اس کا تعاون کب تک ہے اس کا ساتھ تیرا کب تک ہے جب تک وہ اللہ کی شریعت کو تم پر نافذ کیے ہوئے ہے اور جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی شریعت کو حاکم نہیں مانا جاتا ہے، اللہ کی شریعت کی حکومت نہیں ہے کہ کوئی سبر نہیں کوئی ادا نہیں پھر یہ تمکورت بھی نہیں اس کو گبارا نہیں کیا جائے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم علامت کو اس سے چھیننا پڑے میری رسوم اللہ علیہ وسلم نے ایک حق کر دی کہ ما ہد مظاہر کتاب اللہ جب تک وہ اللہ کی کتاب نافذ کیے ہوئے اور دوستو اللہ کی کتاب کی تنخیز میں سر کو تنفیز آتی ہے وہ اللہ کے حضور نے متعدن فرمائی ایک مرتب کی کیا سزا ہے ایک زانی کی کیا سزا ہے ایک چور کی کیا سزا ہے کہ تو لگانے والے الزام تلاش جو معاشرے کے حساب کا باعث بنتے ہیں ان کی کیا سزا ہے شرابی کی کیا سزا ہے کیونکہ یہ تمام صلاحیں جن کی حدود اللہ نے نافذ کی ہیں متعین کی ہیں اگر صحیح ہی عمارہ میں ان حدود کو نافذ کر دیا جائے سارے امراض اور معاشرے کی ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اور اس سرزمین پر توحید سے لے کر ایک چھوٹے سے لکتے تک تمام چیزیں آ ہیں یعنی توحید کو اتباع سنت کو اور دیگر احکام کی اموانت کو جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ نہ کیا سب فہرست چیز یہ کہ تم حدود کی تنفیز کرو اگر کوئی مردد ہے مرتد ہونے کا مر رہے کہ کوئی ایسا کنوا بولتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے تو دین اسلام کی اور کتاب و سنت کی شرح کے خلاف ہے یہ مرتد کے زمرے میں بہت سے لوگ آ جائے یہ قبر خاص کی مرتب ہے اللہ کو ماننے کے بعد تم قبروں پر جاتے ہوئے ارتدار یہ عملی ارتدار ہے املی کتر ہے عملی شرک ہے ان سارے مستقدین کی سپاہی گردن سرمی کر دو ان کو ختم کر دو ان کے ناپاک موجود سے اپنی پاک سرزمین کو پاک کر تو جو چیز حائل ہے اسلامی نظام کے آنے میں وہ یہی ہے کہ اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھا جائے اللہ کی حدود کو نہ رکھنا چاہیے پچھلے دنوں آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا کہ صرف حدود ہی تو اسلام نہیں ہے ان کا بیان تھا اور شخص اسی کی حدود کی تنفیز ہی اسلام کا نام ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام کہی ہے اسلام کہی ہے کہ حدود اللہ خلاف کر پھر کوئی مرتب نہیں ملے گا پھر کوئی مشرق نہیں ملے گا کوئی بکرتی نہیں ملے گا کوئی بید نہیں ملے گا کوئی ضامر کوئی چور کوئی چاطر کوئی نہیں ملے گا کہ اسلام کا تحفظ اسلام کی سلامتی اسی چیز میں ہے کہ اللہ کی حدود کو لاؤ اور جب تک اللہ کی حدود نہیں ہوگی لوگ بڑی جرمت کے ساتھ سب کام کریں اس ملک پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ندریہ پاکستان کی سب عام مخالفتیں کتاب و سندر کی مخالفتیں اور وہ اور جو مذہبی طبقہ ہے جو صدر صاحب نے شریعت کا آرڈیننس جاری کیا ہے وہ بھی اس کی مخالفہ کس بنا پر کر رہا ہے کہ قرآن حدیث کا نام کیوں لیا گیا یہ بیان آپ نے بنے ہو گے کہ اس آرڈیننس میں ایک مخصوص طبقے کی منظور کا خیال رکھا گیا وہ مخصوص طبقہ کون ہے وہ جماعت عالیہ حدیث ہے جن کا مشہور یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور خوش وہ کہتے ہیں کہ اس آرڈرس میں ایک مخصوص طبقے کی امنگوں کا اور ان کی خواہشات کا خیال رکھا گیا ہے معلوم یہ کہ مذہبی طبقہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں کا دستور کتاب و سنت ہو یہاں سے پتھر سے لے کر آخر تک سارا آوا کا آوا بگڑا ہوئے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں اور جو لا دین ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں تو یہاں اسلام کی تلوار چاہیے ہی نہیں چاہیے اسلامی حدود چاہیے ہی نہیں چاہیے بالکل چاہیے یہ سب سے پہلا قدم رکھنا چاہیے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں یہ بات ہے کہ ادارے کسی کو سارے موت کی سزا سنا دیں تو وہ صدر پاکستان سے اپیل کر سکتا ہے اور صدر پاکستان اس, اس کی اپیل کو سن کر اس کی سزا کو معاف کرنے کا حق رکھا ہرا کے رسول آپ نے فرمایا کہ من ہارت شفارا ہو حدلا کہ جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیز میں حائل ہو جائے ذات فقداد اس شخص نے برسل عام افسا تارہ سے بغض عدالت دشمنی اور جنگ کا اعلان کیا تو اسلام کی تنفیص کا نام دینے سے پہلے اسلام کو سچ کہ اسلام کیا ہے اسلام نہیں کیا جائے گا تو یہ چیز بھی مسلم معاشرے کو لازم کرتی ہے اس نمر میں ابھارتی ہے کہ اب تم خروش کرو اور اللہ تعالی کی امانت کو اس منصوبے اقتدار پوچھی کسی طرح ایک حریض میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کی سب و اتحاد کو اس وقت تک لازم قرار دیا جب تک وہ خود نماز پڑھتے ہیں اور اپنی رعایا نماز پڑھواتا ہے جب رسول اللہ رسوم بیان کرایا کہ ایک وقت آئے گا حکام ہوں گے کچھ ایسے حکام ہوتے ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو وہ تم کو پسند کر بڑا محبت کا بادشاہ ان کو تم سے محبت ہے تمہیں محبت کچھ حکام ایسے ہیں کہ وہ تم کو ناپسند کریں گے تم ان کو ناپسند کرو صحابہ نے عرض کیا کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب ناپسندیدگی کا یہ وقت آ جائے ہم ان کو نہیں چاہتے وہ ہم کو نہیں چاہتے تو اخبار ناگرد ہوں پھر کیا ہم ان کے اس منصب کو چھین لیں اس کو الگ نہ کر دیں پرواز ہیں صرف نا کی بنا پر نہیں اور آج جتنی بھی جماعتیں ہیں نا جو نہ جو حکومت کے خلاف بولتی ہیں ان کا بولنا صرف اپنی ذاتی ناپسندیدگی کی بنا پر ہے اس لیے بولتی ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں ان کی یہ فکر ہے کہ کوئی اقتدار پر بیٹھ کر چاہے پورا دن لے آئے پھر بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اشتدار پر بیٹھیں گے سوائے سب کی فکر ہے کہ پورا دن لے آؤ نہیں مانیں گے مانیں گے تب جب یہ اقتدار ہم کو ملے گا تو ہمارے یہ ناپسندید کی بنا ہے یہ جی ایسی بنا نہیں کہ تم ان سے ان کے منصب کو چھین لو نہیں ان کے منصف کو ان کے پاس باقی رکھو کب سلام جب تک نظام نماز آئے جب تک وہ خود نماز پڑھتے ہیں اور تم سے نماز پڑھاتے ہیں اور جب تم دیکھو کہ نماز میں تباہی آ رہی ہے اور نماز کا نظام صحیح ناقص نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر خروج کرو اور اس منصب کو چھینو کیونکہ اللہ کی یہ امانت ہے اور اللہ کی امانت بے نمازی کے پاس نہیں رہتی یہ تمام چیزیں شریر کی روشنی بتا رہا تھا کہ ایک مفت کا اقتدار خطرے میں چب کرتا ہے تین منٹے نگاہ سے یہ ہے کہ نمبر ایک نمبر ایک یہ کہ جب تو کفرے دعا کا منتقل ہو کفرے دعا میں شرک ہے ہدا نمبر دو جب وہ اللہ کی شریعت کی تنفیش نہ کرے اور اللہ کی شریعت کی تنفیز میں خد اللہ کا نظام سرے پہلے سکے اور نمبر تین یہ کہ جب وہ نماز کے اقامت میں اور نماز کے نظام میں کواہی کا مستقبل ہو ہمارا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر میں مستحق نہیں کہ اس اللہ کی عمارت پر بیٹھے اور سر خراب ہو سکے پھر چین نہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں جہاں ناک پہلو یہ ہے کہ کبھی ہمیں اسلامی سرپردہ نہیں ملے کبھی ایسا شخص نہیں ملا تو اخلاص کے ساتھ اسلام چاہتا ہو اور کتاب و سنت کی تنفیز پر راضی بھی وہاں دوسرا افسوسدار پہلو یہ ہے کہ اگر ہم خروج کریں منصب کو چھیننے کی کوشش کریں تو کس بنیاد پر کریں تو اس کے بعد اگلا تو صحیح عمل نظر بھی تو آئے جتنا سیاسی ڈھانچہ ہے جس پہ اقدام جتنی جماعتی ہے ان میں کوئی ایسا نہیں جو ہم کو اسلام دے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے اسلام چاہیے تو یہ خروج کس بنیاد پر؟, پر کس مقام پر تیسرا بنتا ہے تیسرے گے کے دور میں کوئی حل نہیں اور وہ یہ کہ جب اسلامی حکمرا ان تمام ساکار کا منتقل ہوگا کفر ببا کا منتقل ہو مشرق ہو فضبی ہو بےمان ہو جو اللہ کے حدود کو نافذ کرنے میں اس و پیش سے کام دے اس کے خلاف مہادرائی ہوگی اس کو ہٹایا جائے گا اس کو کے میں اور جو اگلی سبھی کو نامی نتیجے میں جو عمل ہے اس عمل کو کہتے ہیں اسلامی انقلاب اور اسلامی انقلاب کون لازکتا ہے وہی جو اسلام پسند ہو اور اسلام کو سمجھتا ہو اور خود مسلمان آپ پسند جماعت پر کوئی آپ کو ایسا ملے گا جو دل سے اسلام چاہتا اسلام نام ہے کتاب و سنت کا کتاب و سنت کو چاہنے والا کون ہے کوئی کل اور عرضی پر ایک جماعت ہے چند افراد ہیں ہے افراد اپنے آپ حدیث الحدیث کیونکہ دنیا بھر کی جماعتوں کی کتاب کتاب و سنت کی طرف نہیں کتاب و سنت کی اگر طاقت ہے صرف جماعت عاد حدیث کی اگر کوئی حنفی ہے تو حنفی ہونے کے ناطے فتح حنفی کی بات کرے کوئی شاخی ہے تو شاخی ہونے کے ناطے فد شاخی کی بات کرے کوئی فضا مارسی کی فدح جافی کی فارہ عالمگیری کی جو راست ہے جو ان کا ملتحا ہے اور جو ان کی رایت ہے اسی رایت کے مطابق ان کی دعوت ہوگی اور آج حدیث رہے ان کی دعوت نہ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کل فرکل تھے فن حدیث کا امام تھے ہندوستان میں کیا دنیا بھر میں ان کے تلازہ تھے ان کے شگر تھے میاں قان اللہ اور کابل رسول کی سارا کو پہنچایا ساری عزت ہے سارا مقام ہے سارا احترام ہے مگر کبھی یہ دعوت نہیں دیں گے کہ وہ بات مانو جو میاں صاحب کہتے ہیں سب سے دعوت میاں صاحب سے بڑھ کر حتر امام بخاری رحمۃ اللہ رہے امام مسلم رحمۃ اللہ رہے جن کو اللہ نے مجدد کی حیثیت سے پیدا کیا ایسے وقت نے پیدا کیا جب ان کا پیدا ہونا ضروری ہے میں امام ہماری دعوت کا محبت نہ صدیقی اکبر ہے نفاروق حضرت چوٹی کے امام تھے ان کی امامت قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے نہ ان کی امامت تطبیقی ہے نہ اس کے بعد ہے بلکہ کے کے ساتھ کتاب و سنت سے ثابت ہے مگر ہماری دعوت کا محبت شاید ہے کہ نہیں نہ صدیقی اکبر ہے نہ فاروق آزم ہماری دعوت کا محبت تو نظام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ لے کے لے کر آئے یعنی قرآن وزیث اسلام پسند کون ہے اسلام چاہنے والے کون ہیں اور اسلام کی تنفیذ کو پسند کرنے والے کون ہیں اور یہ لوگ ہیں جن کی طاقت کا نماز جو ہے وہ قرآن حفیظ ہے اور اسلامی انقلاب ایک اتنی عظیم الشان بات ہے اتنی مقدس بات ہے اتنی اعلیٰ بات ہے پاکیزہ بات ہے یہ نہیں کہ ہر تعلق تنظیم اسلامی انقلاب لا سکتے نہیں یا یادین عالم خماندھی نہیں ہسو بھیا جلوہ ہو تو نہیں جو ہند ہو سو بھیا جلد نہیں یو دنیا والوں اگر تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ پوری دنیا میں ہو جاتا ہے اس دین کو چھوڑ دیں دین سے باڑی بن جائے پھر بھی اللہ تبارے تعالی ایک جماعت کو لا اسلامی انسلاب برپا کرنے پر سادے پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے اسلام چڑھ دے اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نظام پر یا اللہ کے مقام پر کوئی حرف نہیں آئے گا اللہ حق رکھوں جن والا ماں واپس والے پتی ملکی سے لوگوں اگر تمہارے پہلے پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے باقی غلڈے بن جائیں مشرف وی بن جائیں تو میری بادشاہ نے ایک سررے کے نام اٹھا نہیں ہے اسے اللہ کوئی پرواہ نہیں وہ ذات لائی والی بے پرواہ ہمارا تم سب ملتا ہو جاؤ پھر بھی ایک جواب پیدا کر کے اس کے ذریعے انقلاب لانے پر قابل ہو چناب کون سے جماعت کی یہ ہوگی کہ یہ اس جماعت اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ اس جماعت سے محبت ہوگی یہ محبت کا تبادلہ اللہ اس سے محبت ہوگی اس کو اللہ سے محبت اور اللہ سے محبت کا کیا ہے اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے اللہ کی محبت کے ثبوت کیا ہے صرف ایک ثبوت صرف ایک علامت ہے صرف ایک دلیل ہے جب لوگوں نے پوچھا صحابہ اکرام نے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت کی ایک ظاہری کسوٹی ہونی چاہیے ایک ظاہری قاعمت ہونی چاہیے ظاہری پڑہان ہونی چاہیے وہ پورحان تحقیق ہے جائے ایسا کے رسول و معیار ان کو بتایا جائے کم اس کا وہ معلوم ہو کہ اس محبت میں سچا کام ہے چھوٹا کو پھر امتحان ہے جو کام میرے جب امتحان کا وقت آئے گا تو پھر ہی معلوم تو کرے کہ معس کرو ہے شریر کو تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈار دیں اور بتایا کرے کہ جس محبت کی ہم بارے دار ہیں اور جس محبت سے ہمارا دل ہیں اس محبت کی ظاہری نشانی کیا اس محبت کی ساری عادت کیا سم نے سنایا کہ یہ سوال ادھار بڑا اہم ہے لیکن میرے پاس تو جواب نہیں جواب اس لیے نہیں کہ میں پبند ہوں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک آسمان سے ان کی یہاں تو پڑھی کو انتظار کرتا ہوں تم بھی دکھنا مسئلہ اہم تھا اللہ عبل وسلم فوراً ساحل مقامت کے تقاضہ کرنے والوں کو بتا دو کہ کل ان تم تم کو ہندو اللہ سکتا بھی ہو نہیں اس محبت کے تم تعدے دار ہو اس محبت کی کسودی یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی رسل کی پیروی ان کی اتباع کرو جو ان کی اتباع میں سب سے آگے ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ کو جانے والا ہے تو ماننا کیا کہ محبت کی دیوی بنیاد کیا ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی رسلم کی پیروی پر انقلابی جماعت کون سی ہے انقلابی جماعت وہ ہے اللہ سے محبت ہو اللہ تم سے محبت ہو آگے فرمایا نہ کہ مسلا جب تم کو میرے پیغمبر سے محبت ہو جائے گی میرے پیغمبر کی اتباہ ہو جائے گی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے آ گئی لوگوں کی اللہ سے محبت اللہ کی لوگوں سے محبت اس کا مرکز کیا ہے مرکز صرف پیغمبر اسلام کی اتباہ اور دنیا کو کنگار مارک کون ہے پیغمبر اسلام کی اتباہ کرنے والا وہی ہے جو کتاب و سنت کا تعریف اور کوئی تو انقلابی جماعت کون سی صرف وہ جو کتاب و سنت کو چاہنے والے ہیں جو تحمر اسلام کی تعب فرمان ہے جن کا فصف جن کی خوبی اور جن کا انتیازی جو حدف تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ بآ الحدیث حدیث پر قربان ہونے والے حدیث پر عمل کرنے والے حدیث پر مٹ جانے والے یہ انقلابی جناب لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے یہ جماعت اپنے آپ کو اس عمل کے لیے تیار جا رہی ہے قصرت کا شکار اختلاف انکشاد اور نامان کیا اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ اور جو تمہارے تعلقات غیر دینی جماعتوں سے سب طور پر منقطع کر لیں تم نے ایسے ایسے ایسے کو اپنا حمید بنایا ہوا ہے کہ تم جانتے ہو اگر ہم مر جائیں گے تو وہ ہمارے اگر جنازہ آ کر پڑھائیں گے ہو تو ہمارا جنازہ نہیں ہوگا ہمارا مردہ گر جائے گا تمہیں معلوم ایسو ایسو کہ تم نے امیر بنایا ہے کہ اگر تم اسے پوچھا جائے کہ لکھ دو کہ جس کو تم نے امیر بنایا ہے یہ جی امیر تمہاری جنازے کی نماز پڑھائے گا تم قطعا لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگے تو کتنا افسوس کرتا جس کے جنازے کو تم برداشت نہیں کرتے اس کو تم نے تم یا آخرت کا سارا سب کا اور سارا بنا دے دے آخر بات ماننے کا کیا مانا مانا یہ کہ تمہارے بلا ہر بات میں تمہارے بلا تمہارے متبے جو کہو گے مانیں گے جو مانگو گے دیں گے سب کچھ ہے لیکن اس بات پر تیار نہیں ہوگے کہ ہمارا امیر ہمارے جنازے کے پاس اگلا جمعہ ان شاء اللہ پشاور میں ہے یہاں مولانا شریف صحافی صاحب جب کا جمعہ شادائیں جمع گے اگلے جمعے کے بعد انہیں بائیس بلائے کے جمعے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس موضوع کی تقدیل کی جائے گی